بھئی ذاکیل الحم اور جب کہا جاتا ہے ان سے مشرقین سے متوی پیروی کرو نہ ان چیزوں کی انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہیں ان چیزوں کی پیروی کرو اللہ کے حکموں کو مانو کالو کہتے ہیں بلنتویو بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ما ان چیزوں کی الفینا پایا ہے الحی جس پر آبانا ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم تو اس پر چلیں گے ہم اس دین کی پیروی نہیں کر سکتے جو کچھ تم کہتے ہو ہم تو اس چیز پر چلیں گے جس پہ ہمارے باپ دادا قائم تھے ہمارے لیے اصل دین وہ ہے اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ آئین نو سے ڈرنا طرز کوہن پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی کہ کسی بھی آدمی کے لیے جو کٹھن مقام آتا ہے وہ یہ کہ اپنے آبا و کے عقائد کو چھوڑ کے اور کوئی نئی بات حق کی بات اگر ہے وہ سامنے آ رہی ہے تو اس کو ماننا اس کے لیے بڑا دشوار ہو جاتا ہے یہ چیز اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ دیکھو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم حق بات کی پیروی کرو صحیح بات کی جب انہیں کہا گیا ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں بل نت بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ما الفینا یہ ما جو ہے موصولہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی الفینا علیہ انا جس چیز پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے ہیں ہم بس اس چیز پر پیروی کریں گے اس پہ جئیں گے اولو او کانا آواؤ خا اولو اگرچہ کانا آباؤ ان کے ابا جو تھے ان کے جو بڑے تھے جن کا یہ حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی پیروی کریں گے وہ سب کے سب لا کلو نشئی ذرا برابر کسی چیز کے بارے میں عقل نہ رکھتے ہوں ذرا برابر عشی ان برابر کسی چیز کے بارے میں انہیں سوج بوجنا ہو تو کیا پھر بھی انہیں کی پیروی کریں گے کیا پھر بھی انہیں کے پیچھے چلیں گے بلا یا اور نہ جانتے ہوں وہ سیدھی راہ تو سچی راہ اگر نہ جانتے ہوں تو کیا پھر بھی ان کی طرف چلتے رہیں گے یعنی مسئلے جو ہیں وہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں اور باپ دادا کی رسومات کے خلاف جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس پر نہیں چلتے بلکہ کہتے ہی ہیں کہ ماں الفا علیہ ابا انا اول کانا اللہ نے جواب اس کا دیا کہ کیا ان کے باپ دادا لایا نہ سیم و نہ وہ عقل کی بات کریں نہ ہدایت کی بات کریں تو کیا پھر بھی ان کے پیچھے چلتے رہو اس کا بڑا جوڑ ہے اوپر فاہشاہ کے لفظ سے کہ نہ وہ عقل کی بات کریں ہدایت کی بات کریں تو بھی ان کے پیچھے چلتے رہو گے فہشاہ سے جو فہاشی مراد ہے نا اس میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ برہنا ہو کر ننگے ہو کر طواف کرتے تھے خدا کے گھر کا اور کپڑے پہننے کو ایب سمجھتے تھے اسی لیے عربوں کی شاعری میں کئی جگہ یہ چیز مل جائے گی کہ وہ کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے اور کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے رہے ہیں انہیں کپڑوں میں عبادت کریں خدا کی یہ خدا کی توہین ہے اور بے ادبی ہے اس لیے اس فطری حالت میں آ جاؤ جس میں تم تھے اور علیہ اللہ ان کی شاعری بھی ایسی تھی کہ وہ شعر جب پڑھتے تھے بیت اللہ کے طواف میں عورتیں مرد سب ننگے ہیں تالیاں بجاتے تھے اور عورتیں شیر پڑھتی تھیں کہ آج کے دن تمہارے جسم کا تھوڑا سا کوئی حصہ کھل جائے یا سارا جسم بے لباس ہو جائے کوئی اس کی فکر نہ کرو کیونکہ تم اللہ کی عبادت میں یہ وہ چیز یہ وہ بات ہے جس کو اللہ نے فرمایا چاہے وہ بے اقلی ہو اور چاہے وہ ہدایت ہی نہ ہو کیا تم پھر بھی ان کی پیروی کرو اسی لیے نو ہجری میں آج میں مکہ فتح ہو گیا تھا اور نو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میری طرف سے اور اعلان کرو کہ آئندہ سال کوئی برہنہ آدمی تو آپ نہیں کرے گا کوئی مرد عورت بیت اللہ میں لباس کے بغیر احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا تھا یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے پائی تھی